بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان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 لب چی جی سورت العراف کا ہم تیئیس ور کو شروع کر رہے ہیں چوبیس رکوہِ سورِ عراف میں آیت نمبر 182, 182 ہے سورِ عراف آیت نمبر 182 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بی آیاتینا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا سنستدریجہم من حیث لا يعلمون ہم آہستہ آہستہ ان کو ایسے پکڑیں گے کیونے خبر بھی نہیں ہوگی اللہ اکبر یہ سنستدریجہم سے ایک استنا ہے مشکل ہے تھوڑی سی استدراج بندہ سمجھ رہا ہے مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا میں یہ بھی کر رہا وہ بھی کر رہا ہوں کہ ہی نہیں ہے اور حالانکہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ہلکی سی ڈھیل ہوتی ہے اور بالآخر وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے اس دھوکے سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے املی اور میں ان کو ڈھیل دوں گا ان نقیدی متین بے شک میری تدبیر, تدبیر بہت پختہ ہے اولم یہ کرو کیا یہ غور نہیں کرتے ماں بسوا ان کے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ و وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے یہ معاذ اللہ کہتے تھے کوئی آصیب آ گیا ہے جن آ گیا تم علاج کرا دیں آپ کا معاذ اللہ اللہ فرماتا ایسا کوئی معاملہ نہیں ان ہوا اللہ ندیر مبین وہ واضح طور پر ڈرانے والے خبردار کرنے والے رسول ہیں اولم یم غروف ملکوت السماوات اول کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان و زمین کی بادشاہت کی طرف وما خلق اللہ شعیق اور جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ان سب میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں وَانا ان يكون قدغ اجلهم اور شاید کے قریب آگے ان کی اجل یعنی موت کا فیصلہ يؤمنون تو اس کے کس بات پر ایمان لائیں گے میں فلاح جس کو اللہ گمراہ کر دو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں توانیام ہوں اور وہ ان کی سرکشی میں بہت دیتا ہے يس اے نبی علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب ہوگا اس کے قائم ہونے کا معاملہ قل انما علمه عند ربي النبي عليه السلام فرمایا دیج اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے لا یجلیھا لوقتھا الا هو اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہ کرے گا ثقلت السماوات والارض بڑا بھاری معاملہ ہے اس قیامت کا برپا ہونا آسمان و زمین میں لا تعتيكم الا بغتہ وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک کتنی اچانک بخاری شریف کی حدیث دو افراد کپڑے کا لین دین کر رہے ہوں گے خرید و فروخت نہیں کر پائیں گے ڈیل مکمل اور قیامت برپا ہو جائے گی ایک شخص ہاتھ میں لے کے منہ میں ڈالنے لگے گا نہیں ڈال پائے گا قیامت برپا ہو جائے گی ایک شخص اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ہوس کو درست کر رہا ہوگا پانی فل بھر, بھر رہا ہوگا نہیں بھر پائے گا قیامت برپا ہو جائے گی یہ شخص اپنی بکری کے تھن میں سے دودھ نکالنا چاہے گا نہیں نکال پائے گا قیامت برپا ہو جائے گی یہ تو ہے پوری زمین پر جو قیامت آنی میری آپ کی قیامت کیا ہے موت وہ بھی ایسی آتی کہ ہم کہتے ہیں اچانک اللہ کے طے ہے اللہ کے یہاں طے ہے ہائی جہاز ہو کے اچانک ہی ہوا نا ہٹ کر دیا کسی دوسری گاڑی نے اچانک ہی ہوا اللہ آپ نے زبان میں رکھے بٹ اٹ اس ریالٹی اچانک آ جائے گی یس ان کا وہ آپ سے یوں پوچھنے گویا کہ آپ اس کی تلاش میں ہیں قُل انما اللہ, اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے نا ناس لا لیکن افصر لوگ علم نہیں فرما جی میں مالک نہیں اپنی ذات کے لیے کا مگر یہ کہ جو اللہ چاہے میں اس کا بندہ اس حکم کا پابند ہوں ولو اور اگر میں غیب کا ازخود جاننے والا ہوتا تو بہت ساری بھلائی جمع کر لیتا مما مسنی سوپ اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی لیکن میں تو خود اللہ کے حکم کا پابند ہوں وہ جو چاہے سو کرے اندیروں اور بشیرولی قومی بے شک میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اگلی آیت کو توجہ سے سنیے گا اس کا ایک حصہ انسانوں کے پہلے جوڑے اماں اور ہمارے والد آدم علیہ السلام کے تعلق سے ہے پہلا حصہ آیت کا اس کے بعد جو کچھ ہے وہ عمومی اعتبار سے بیان ہو رہا ہے زیادہ تفصیل تفاصیر میں دیکھیے مگر میری بات کا اعتبار کر کے توجہ فرمائیے گا پہلا حصہ آیت کا وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اس کے بعد ایک عمومی خطا غلطی لوگوں کی وہ بیان کی جا رہی ہے جو کچھ لوگوں میں دکھائی دیتی ہے فرمایا من وہ اللہ جسے تم ایک جان سے پیدا کی آدم علیہ السلام اور انہیں سے ان کے جوڑے کو بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون تلاش کرے یہ زوجین کا باہمی تعلق جہاں ایک فطری خواہش کی تکمیل کا باعث ہے وہیں سکون کا باعث بھی ہے اور یہ وہ سکون ہے جو ڈور اسٹیپ پر اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اور دنیا کے بہت سے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں تلاش کرنا چاہتے مگر نہیں مل پاتا یہ تو ہے اس پہلے جوڑے کا بیان اور اس کے نتیجے میں نکاح کا بندھن اور اس کے ذریعے سکون کا حصول اب لوگوں میں ایک شرکیہ روش جو آ جاتی ہے اس کا بیان فلم پھر جب مرد نے اسے خوا... عورت کو ڈھانپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل پہ جب وہ بوجھل ہو گئی ڈاول اللہ رب ہوما تو ان دونوں نے اپنے رب اللہ کو پکارا لن آتے تنا اگر تو ہمیں صالح سلامت بچہ دے دے مِنَ الشَّاكِرِينَ ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحَ جب اللہ نے صالح بچہ عطا کر دیا جا لا آتا ہوما تو جو اللہ نے ان دونوں کو آتا کیا انہوں نے اس میں شری ٹھہرا دیے اللہ اکبر کوئی کہتے فلاں کی وجہ سے ملا کوئی کہتا فلاں کی نظر کرم سے ملا کوئی کہتا فلاں کی وجہ سے ملا اللہ کو بلا کر غیر اللہ کی طرح فتح شریکون تو اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک ٹھہرتے ہیں ایوشریکنالا یخ لقون کیا وہ انہیں شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ انہیں پیدا کیا گیا ہے مخلوق کو خالق کا درجہ دیتے معاذ اللہ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی بھی نہ کرے علیکم أم تمہارے لیے برابر ہے چاہے تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو ان تدعون من دون اللہ بے تو اللہ کی سوا تمہارے جیسے بندے ہیں فر تو ماضی میں اگر افراد انسانی میں سے کسی کو پکارا گیا پوجا پاٹ کی گئی اللہ فرما رہے کہ دیکھو یہ تمہاری پکار کا جواب تو دے کر دکھائے قطان ممکن نہیں اگلا بیان بتوں کے تعلق سے بھی ہے بلکہ بتوں کے تعلق سے ہے الحمد نبی پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں کیا ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہیں ام لہم آدان یا کیا ان کے کان جن سے وہ سنتے ہیں نبی علی السلام فرمائیے پکارو اپنے شریکوں کو پھر جو چال میرے خلاف چلنا چاہو چلو پھر مجھے مہلت بالکل نہ دو ان ولی اللہ الذي نزل الكتاب بیشک میرا ولی میرا کارساز وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی وہ ایت اول اور وہ نیک بندوں کی حمایت فرماتا ہے تَدْعُونَ مِن دُونِهِ اور اللہ کے سوا جن کو تم ہو لَا نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَمْ وہ نہیں رکھتے تمہاری مدد کی اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں یہ بات ذہن میں پھر دوہرا لیں سور آراف مکی صورت اور مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نزول اور دو ٹوک حتمی بات ہو رہی ہے مشکی نے مکہ سے ان کے شرک کا رد کیا جا رہا ہے اور اگر تمہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے وہ بتوں کی آنکھیں تو بنا رکھیں لگ رہے کہ دیکھ رہے لیکن کچھ بھی نہیں دیکھتے خود عورفی آپ درگزر کیجیے ان سے اور بھلائی کا حکم دیجیے اور جاہین سے احراض کیجیے ابھی مکہ مکرمہ ہے جنگ کا تو کوئی معاملہ نہیں ایراز کیجیے اور اگر شیطان کی درد سے اللہ کی پناہ لے لو یہ ہم سب سے خطاب ہو رہا ہے دین کی دعوت کے کام کے دوران میں ریئیکشن آتا ہے ریٹیلیشن آتی ہے کڑوی باتیں آتی ہیں تو شیطان ابھارے تم بھی پلٹ کر جواب دو تم نے اس کے پیسے کھائے ہوئے تمہیں برا بھلا کہہ رہا بھائی تم بھی جواب دو نہ یہ شیطان چوک لگا کر ہمیں دعوت دین کے کام سے دور کرنا چاہے گا اللہ کی پناہ لے لو ان هو سمیع علیم बेशक अल्लाह خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا بیشجرت اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں پہنچتا ہے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تو وہ یاد کر لیتے ہیں فورن اللہ کو یاد کر لیتے ہیں فاذا هم مبصرون تو وہ صحیح راہ دیکھ لیتے ہیں شیطان تو لگا ہوا ہے خطا یعنی انسان سے خطا بھی ہو جائے گی وہ حملہ آگر بھی ہوگا مگر بند مومن اللہ کو یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرما کر صحیح راہ سجھا دے گا وہی خوان ہوں یمود اور ان شیاطین کے جو بھائی ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر وہ کمی کچھ بھی نہیں کرتے ہاں شیطان ہے تو اس کی پارٹی ہے جو گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں تو یاد رکھیے گا رحمان کے نیک بندے بھی تمہیں جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں خیر کی طرف بلاتے ہیں معاشرے بالکل خالی نہیں نیک لوگوں سے تو بندہ شیطانی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے رحمانی دعوت کو قبول کر لے صحیح راستے پہ چلتا رہے گا اللہ ہم سب کو اسی کی توفیق عطا فرمائے وہی تھا اور اے نبی علیٰ السلام جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو یہ کہتے کہ گھر کیوں نہیں دیتے خود معد اللہ پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے مجھ پر وہی کی جاتی ہے میں منچاہی باتیں کروں اپنی مرضی چلاؤں نہیں نہیں میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں وہی فرمائشی موزے والی بات ہاں کم یہ بسینت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے جو قرآن آ گیا سب سے بڑا مورزہ بہودم اور یہ ہدایت اور لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اب قرآن کے آداب بیان ہو رہے ہیں اگلی آیت میں مہیدا قری القرآن اور جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنو وہ اور خاموش رہو اللہ کے تاکہ تم پر رحم کیا جائے قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو بہت توجہ سے اور خاموش رہو پر یہ ہماری محفل ہے تو خاصی طویل نو بجے عشاء اور اب آپ لوگ گھڑی تو نہیں دیکھ رہے نا <laughs> جی اللہ آپ کو خوش رکھے ڈیڑھ بجے تک جائیں گے پلس مائنس پانچ دس منٹ کا خیال ذہن میں رکھیے گا ان اور آخری عشرے میں انشاءاللہ گھڑیاں ہٹا دیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالی ہم سب کو مزید توفیق دیں تو ہو جاتا ہے تھوڑا آدمی تھکاوٹ ہو گئی یہ ہو گیا لیکن میں نے اپنے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ادب میں کوئی کمی نہ آئے ہاں کچھ ہو جاتا ہے ہلکی پھلکی اونگ آ گئی اگر وضو کی حاجت آ تو وہ وضو کر لیں فریش کر لیں وہ تھوڑا اسپرے ہوتا ہے نا وہ بندہ منہ پہ مار لیتا ہے ذرا جگہ تبدیل کر لیتا ہے لیکن بھارت ہے تو طویل سلسلہ لیکن بھارت ہم پر بھی ادب تو واجب ہے نا با ادب بانسیب والی بات دو آداب بڑے اہم جب قرآن پڑھا جائے بہت توجہ سے سنو اور خاموش رہو اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے گا ان محفلوں پر کیا رحمتیں ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف کی روایت اول تو مساجد لیکن ہمارے لیے خوش نصیبی کی پوری زمین مسجد بنا دی گئی یہاں بھی جہاں کہیں بھی لوگ لائف بھی اس وقت سن رہے ہمیں دنیا کے مختلف کونوں سے سن رہے مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے مگر بھارت سن رہے الحمد رب العالمین جو قرآن کی محفلوں میں جب کبھی اللہ کے بندے جمع ہوں اللہ کے کسی گھر میں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اور قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہو چار برکتیں اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے نمبر ایک نمبر دو اللہ سکینت کی کیفیت اطمینان کی کیفیت ان کو عطا فرماتا ہے نمبر تین اس وقت مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں اب تو پتہ ہے نا آپ کو آدمی پچیس ہزار پچاس ہزار لاکھ کی بھی شاپنگ کر کے نکلتا ہے تب بھی ٹینشن ہوتی یہ رہ گیا وہ رہ گیا بے تین اور یہاں فری میں بیٹھے الحمد للہ سوائے آپ ہم اپنی گاڑیوں پر آئے تو اس کے پیٹرول وغیرہ خرچ ہوا ہے ایسے ہی ہے جی لیکن سکون الحمد رب المیم جی نمبر تین اللہ کے فرشتے احاطہ کرتے ہیں فرشتے گواہ بنتے ہیں فرشتے گواہ بنتے ہیں اور نمبر چار اللہ ان بندوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے دیکھو میرے بندے میرے لیے بیٹھے ہوئے میرے کلام کے لیے بیٹھے ہیں اللہ کی ذات غیور ہے بندے چار چار بچے بچیاں عورتیں مرد بوڑھے جوان چار چار پانچ پانچ گھنٹے بیٹھ رہے ہیں اللہ غیور ذات ہے یہ کہیں اور بھی بیٹھ سکتے تھے یہ کہیں اور بھی اپنا وقت جائے وہ پاس کر سکتے تھے یہ کہیں اور بھی اپنا وقت معاف کیجیے گا ضائع کر سکتے تھے لیکن اللہ کو بھی قدر اللہ بھی قدر فرماتا ہے اللہ کو بھی غیرت آتی ہے کہ اس کے بندے اس کے لیے جمع ہوئے تو اللہ اپنے مقرر فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے جو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں ایک اور حدیث ہے وہ کسی اور موقع پر آپ کو سنائیں گے ان دل میں تعالیٰ سے اور ڈرتے ہوئے اور بلند آواز کے بغیر ہاں جہاں آواز بلند کرنی ہے بیان ہو رہا ہے نماز کے لیے اذان کے لیے وہ تو آواز بلند کی جائے گی اس کے علاوہ چپ کے چپ دل ہی دل میں ہلکی آواز سے ہاں بندہ اپنے گھر میں اکیلا ہے تلاوت بلند آواز سے کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں نفل سنت میں تھوڑی آواز بلند کر لے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہاں ذکر کی خاص بات کیا بتائی گئی کہ اپنے دل میں آجزی سے اور ڈرتے ہوئے اور بلند آواز کے بغیر بالغدولا سال صبح و شام اللہ کا ذکر کرو ولا تک مد اور غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا ان لدی نہ انی کا بے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں لاس تک برونان وہ سے تکبر نہیں کرتے, اور اس کی تسبیح کرتے ہیں ولہو کو یہ فرشتوں کا بیان ہے جو رب کے نزدیک فرشتے وہ عبادت سے تکبر نہیں کرتے اللہ کی اس کی تسبیح کرتے اور اسی کو سجدہ کرتے اس آیت کو آیتے سجدہ کہا جاتا ہے اور اس پر احناف کے نزدیک سجدہ واجب ہے اور کئی اور فقہا کے نزدیک وہ سنت ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سجدے کا اہتمام کیا یہ آیات آیات سجدہ کہلاتی ہیں جن کو سن لیا جائے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے جو لوگ لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ آیت انہوں نے سن لی تو ان پر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا ابھی کر رہے ہیں ان اللہ تعالیٰ ابھی کر رہے ہیں ان اللہ تعالیٰ سادہ طریقہ کیا ہے آپ اتحاد کی شکل میں بھی بیٹھیں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں سجدے کی تصویر ہم سب پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں سبحان ربی اللہ سجدے کی اور تصویرات بھی حضور نے بتائی ہیں سبحان اک ربنا رب ہمدک اللہ و یہ بھی ہے صبو حرقدس رقل ملا اکتی وروح یہ بھی ہے یہ تصویرات پڑھی جا سکتی ہیں اور ایک اور بھی ہے جامع ترمیزی میں سجد و شک و بسرہ بحل وتی فتح بارک اللہ احسن الخالقین مصنون دعاؤں کی کتاب میں ملے گی یہ پڑھی جا سکتی ہیں ایک مسئلہ اور ہے یہ جو بچے ہمارے اور بچیاں اور بڑے بھی حفظ کرتے ہیں جب وہ دہرا رہے ہوتے تو ایک گھنٹے میں بیس مرتبہ دہرانا پڑتا ہے تو مسئلہ یہ کہ ایک نشست میں اگر دس مرتبہ بھی پڑھ لیا تو سجدہ ایک دفعہ واجب ہوگا اب ان کا بریک آ گیا بریک کا ٹی ٹائم مثال کے طور پر وہ اٹھ کر گئے کھایا پیا پھر آ کر بیٹھے اب دوبارہ جب پڑھیں گے تو ایک مرتبہ سجدہ واجب ہو جائے گا لائف سن رہے ہیں چاہے کی کوئی تلاوت سن رہا ہے یا ہمارے اس پروگرام میں ابھی سجدہ آ گئی. جب سن رہے ہوتے ہیں تو سجدہ واجب ہوتا ہے ریکارڈیڈ پر واجب نہیں ہوتا علماء نے فرمایا کر لیں تو کوئی حرج نہیں لیکن لائف جب سنتے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے ابھی ہم سجدہ کر رہے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا بیان سورہ انفال کا بھی کریں گے پھر ترا ادا کریں گے اب سجدہ ادا کر لیجیے کے بعد سورت الانفال کا آغاز ہو رہا ہے آ, ہمارے جو میٹرک کا سلیبس ہے اس کی گریڈ ٹین میں دسویں کلاس میں سور انفال شامل ہے اور سور احزاب بھی ہے اور سورت المتحین بھی ہے آ, اس سال یعنی اگلے سال میں جو بچے اور بچیاں اگزام دیں گے اور اگر اس وقت محفل میں موجود ہیں تو وہ نوٹس لے لیں کام آئے گا اس کے بعد بک چینج ہو جائے گی یہ اندر سے مجھے پتہ چل گیا ہے تو یہ اگلا سال لاسٹ اگزام ہوگا جس میں انفال احزاب اور ممتحنا موجود ہے سورج توبہ تو پہلے نکال دی گئی اس کے بعد وہ بک کا موڈ ہی چینج ہونے والا ہے وہ پھر کسی اور موقع پر اس پہ کلام کریں گے لیکن اس وقت سلیبس کا پارٹ ہے تو وہ بچے اور بچی ہمارے جو میٹرک کے ہیں اور اگلے سال ایگزام دیں گے کچھ نوٹس لینے کی کوشش کریں سورت الفال مدنی سورت ہے دو مکی صورت طویل انعام آراف مکمل ہوئی اب دو مدنی صورت آ رہی ہیں انفال اور سورت توبہ سورہ انفال میں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے کچھ بات ابھی اور کچھ اگلی نشیس میں آئندہ انشاءاللہ بیان کر دیں گے ہم سب کے علم ہے کہ ماہ رمضان سن دو ہجری سترا رمضان کو بدر کا مار کا پیش آیا جس کو یوم الفرقان قرار دیا گیا حق اور باطل فرق کر دینے والا کلام پس منظر یہ تھا کہ حضور نبی اکرم السلام نے کچھ مہمات روانہ کی تھی بعد میں بیان بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کا وہ نکل گیا تھا شام کی طرف اور واپسی میں ان کو اندیشہ تھا کہ مسلمان ہم پر ہاتھ نہ ڈالیں حضور علی السلام کا ارادہ ہوا کہ ان کی طرف نکلیں لیکن اللہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ یہ تجارتی قافلہ ابو سفیان کا بعد میں ماننا ہے وہ بچ نکلے گا اور سامنے ایک ہزار کا لشکر آئے گا کفار سے جن سے یہ مقابلہ ہوگا مسلمان اول ایک تجارتی قافلے کے ارادے سے نکلے بس دو گھوڑے ستر اونٹ چھ زرہے آٹھ تلواریں اور ادھر ایک ہزار اور تین سو تیرہ مسلمان ایک ہزار کا لشکر سات سو پوش ہیں گھوڑے भी ہیں سو دستے گھوڑوں کے دستے سو گھوڑ سوار بھی ہیں اور ناچتے کودتے وہ آئے تھے اور اللہ سلام تعالیٰ نے تین سو تیرہ کو ایک ہزار کے مقابلے میں فتحتا فرمائی کچھ بات آئندہ کریں گے آئیے مطالعہ شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یس النا کافال اے نبی علی السلام آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں پہلا پہلا معاملہ ہوا پہلی مرنی مرتبہ جنگ ہوئی اللہ نے مسلمانوں کو تو ایسے نہیں کہ جس نے چوچا اٹھا لیا بھائی کیا کریں پہلی سیچویشن تو پہلا جواب کیا دیا گیا قُلِ الانفال فرما کلوز کوئی امید نہ رکھو گے تو مال کے لیے لڑو اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ اکبر اس کی راہ میں کوئی مال کی کوئی خواہش بھی نہ ہو دسواں بارہ شروع ہوگا تب بتایا کہ اچھا اتنا اتنا فلاں فلاں فلاں فلا کا حصہ ہے انفال نفل کی جمع ہے اصل تو مار کے میں فتح مقصود ہوتی مال ملا سیکنڈری شے ہے اس لیے اس کو نفل کہا گیا نفل کی جمع انفال فتح اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو لکھو ذات بینک اور آپس کے معاملات کو درست رکھو اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اگر تم واقعات ایمان والے ہو سچے ایمان والوں کی صفات ان نم المن الدین ادا دکیل اللہ و جینت بلا شبہ ایمان والے تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے دل کاپ اٹھتے ہیں اللہ اکبر اکبرا اور جب جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے یہ آیات اللہ اکبر وہ اللہ یہ توق اور وہ اپنے رب یعنی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے میرا پورا یقین ہے کہ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں، کر رہیں ہوں گے اور کریں گے کہ ہماری اس وقت کی جو کیفیت ہے کی نقد برکت ہے کون ایمان والے آگے فرمایا اللہ دین یقین وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں رزقناهم يوم قول اور جو ہم نے رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں الاب المنون حقہ یہی کے مومن ہیں لہم درجات عند ربهم ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں وما غفرت ورزق کریم و وما اور بخشش اور عزت والا رزق ہے کما آخرجا گا رب وکم بیدی کب الحق جیسا کہ اے نبی علیہ السلام آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا وَإِنَّ فَرِيقٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور بے شک اہل ایمان کی ایک جماعت اس کو کچھ ناپسند کر رہی تھی مخل ذہن میں یہ تھا کہ ابھی کوئی چھیڑ چھاڑ کا موقع تو ہوا نہیں ہے تو ہمیں خود سے آگے بڑھ کر جنگ کرنے کی آخر ایسی کیا ضرورت ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے آگے واضح بھی فرمایا جیسے سرحدی خیر بات کا معاملہ ہے یاد ہے دب کر سلح سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اللہ نے کتنا خیر عطا فرما دیا اب یہ جنگ کا ہونا اسی میں اللہ تعالیٰ تمہیں خیر عطا فرمائے کہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی تو تھوڑا ناگوار لگ رہا ہے کہ ابھی کیا ایسی ضرورت پڑی ہے کہ جنگ کا معاملہ چھڑے لیکن اللہ فرما رہا ہے یو جہاں رفیل حق اباد موتی وہاں سے بحث کر رہے تھے جبکہ حق وہ آپ سے حق کے بارے میں بحث کر رہے تھے جبکہ وہ ظاہر ہو چکا گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور اسے دیکھ رہے ہوں وہی یعیدکم اللہ احد اور یاد کرو جب اللہ تمہیں وعدہ دیتا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہوگا دو گروہ کون سے ایک تو نہ وہ تجارتی قافلہ اس کو تو ہاتھ ڈالنا آسان تھا اور ایک ہزار کا لشکر آ رہا ہے اس سے مقابلہ کاٹے کا ہوگا دو میں سے ایک کا اللہ نے دیا شو کتی تک اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے مقابلہ نہ ہو وہ تمہارے لیے ہو تم تو یہ چاہتے ہو گے نیک نیت ہی ہوگی کہ جنگ کی کیا ضرورت پڑی ہے لیکن اللہ کچھ اور چاہتا تھا بجورید اللہ اور اللہ چاہتا تھا کہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلمات کے ذریعے وہ یقام ال کافی اور کافروں کی جڑ کاٹ دے اللہ چاہتا تھا مقابلہ ہو کر رہے اور حق اور باطل میں فیصلہ کر دیا جائے الحق ولو المجرمون تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے چاہے مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے ان تصغیت اور سجا ملک یاد کرو. جب وہ اپنے رف سے پر یاد کر رہے تھے تو اسے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار فرشتوں سے جو لگاتار چلے آئیں گے لو سامنے ایک ہزار ہے نا ہم ایک ہزار بھیج دیں گے اللہ کرے کیا مشکل ہے لیکن بھی قلو حکم اور اللہ نے اس کو نہیں منایا مگر خوشخبری اور تاکہ اس سے تمہارے دل اطمینان الا من عند اللہ اور مدد تو ہے ہی اللہ سلحان تعالیٰ کے پاس سے وہ فرشتے بھیجے بغیر بھی تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے دعا صحابہ نے بھی کی اور دعا حضور نے بھی کی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسی دعا ہے کہ بس وہ حضور کا حوصلہ تھا حاصل کلام اس کا پوری رات سجدے میں ہیں اللہ اکبر یہ تعلق مع اللہ یہ رجوع عید اللہ یہ اللہ کے سامنے رونا یہ اللہ کے سامنے گڑ اپنی تین سو تیرہ کی پونجی لا کے کھڑی تو کر دی سفید بھی متعین کر دی کون کہاں کھڑا ہوگا اور رات پوری اللہ کے سامنے اللہ کے حضور بسر بس کی وہ چا... آپ کے کندھے سے چادر ہٹتی تھی بار بار سدی کے اکبر آتے تھے رضی اللہ عنہ بار بار چادر کو درست کرتے تو پھر عرض کرتے یا رسول اللہ اب تو آپ اب تو آپ سجدے سے سر اٹھائی اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا کیا دعا ہوئی ہے الا میں نے اپنی پونجی تیرے سامنے لا کے ڈال دی پندرہ برس کی محنت ہے تین سو تیرہ لا کے کھڑے کر دیے اے اللہ اگر آج ت نے اس مٹھی بھر جماعت کی مدد نہیں کی کل زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر اللہ اکبر اور اللہ کہتا ہے ہم نے سن لی ہم ایک ہزار فرشتے بھیج دیں گے مگر یہ تمہاری اے مسلمانوں خوشخبری کے لیے امنتم من یا کرو جب اللہ سبحانہ و نے تم پر ایک اونگ تاری کر دی ہلکی سی نیند امنتم من اپنی جانت سے اونگ تاری کر دی تسکین کے باعث کے لیے تسکین کا باعث بناتے ہوئے اور اس نے آسمان سے تم پر بارش بھی برسات کی اب یہ تو انسانوں کے کنٹرول میں نہیں, نہیں تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے سارا معاملہ لو ہم نے بارش بھی برسا دی ایک اون کیا آ گئی تھکاوٹ ہے تو وہ دور ہو جائے فریش ہو جائے سلحان اللہ. اللہ کی طرف سے وہ تاریخ کر دی گئی آسمان سے بارش برسا دی گئی کمبی ہی تاکہ اللہ تمہیں اس سے پاک کر دے م ہر کو مری جز شیفانی ولی عربی تعلیٰ خلوبی تم سے شیتان کی ناپاکی دور کر دے اگر کچھ وہ اکسا رہا ہے تو وہ اکساہٹیں دور ہو جائیں اور تاکہ تمہارے دلوں کو اللہ مضبوطی عطا فرما دے وسب بت اور اس اللہ تمہارے قدموں کو جما ایک قدموں کا جمنا ڈٹچانے کے مفہوم میں اور ایک ظاہری مفہوم میں جس جگہ مسلمان کھڑے ہوئے وہ ریتلی زمین جو جی ہے وہ ایسی مضبوط ہو گئی کہ مسلمانوں کے لیے کوئی کیچڑ کا معاملہ پھسلن پھسلنے کا معاملہ نہیں تھا۔ باقی حضور علیہ السلام کی سٹریٹیجی ہر غزوہ میں مختلف رہی وہ اپنی جگہ ایک نقطہ اس کا یہ کہ حضور نے مسلمانوں کی پوزیشن ایسی رکھی کہ جب صبح ہو تو سورج مسلمانوں کی پشت پر ہو۔ اور کافروں کی آنکھوں کے سامنے ہو یہ اسٹریٹجی زو نے اختیار کی ظاہر کے اسباب بھی اختیار کیے رات مصبل اسباب کے سامنے بسر کی ربو کے تمہارے رب نے فرشتوں کو وقی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں بے شک تم ثابت رکھو ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو یہ ہے اللہ کی مدد جو فرشتوں کے ذریعے آ رہی ہے سَعُلْقِ فی قلوب الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبَ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللہ فرما ہے کہ ان قریب میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا تم ان کی گردوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ یہ ہے جو اللہ کی طرح سے سزا ان کفار کے لئے ذالک بھی انہم شاق اللہ ورسولہ اس لئے ہوا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالف ہوئے وَمَن يُشَاطِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ کی پکڑ اور اللہ کی سزا بہت سخت ہے ذالکم فَذُوقُوهُ وَأَمْنَ عذاب النار، اور تم یہ تو چکھو یہ تو ہے دنیا کا آرزی عارضی آداب وہ ان القافرین آداب انار اور یقیناً کافروں کے لیے دو کا عذاب ہے یادین جب تم تمہاری ان سے مدبیر ہو جنہوں نے, کفر کیا ان سے ہو نے کفر کیا میں آؤ فلاں پیٹ نہ پھیرنا وم یو الہم یوم دوب رہو اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ کو پھیرے گا اللہ متحر فلی سوائے اس کے کہ وہ کوئی جنگ کے لیے چال چلنا چاہے کوئی گھات لگانا چاہے او یا یہ کہ وہ اپنی جماع کی طرف جا ملنا چاہے تو تو ٹھیک ادر جو پیچھے ہٹے گا فقد با من اللہ تو بس وہ لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یعنی میدان سج گیا پیٹ پھیرنا جائز نہیں حدیث میں بخاری شریف میں روایت ہے سات ہلاک کرنے والی بات باتوں سے بچو ایک ہلاک کرنے والی بات کیا جب میدان قطال سج گیا تو اب پیچھے نہیں ہٹنا اب پیچھے نہیں ہٹنا اب جو پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ کبھی گناہ ہے حلا کر دینے والی بات ہے ہاں یہ پیچھے ہٹنا کسی اسٹریٹجی کے طور پر ہو کہ انسان بندہ مومن وہ گھات لگا کر دشمن پر حملہ کرے یہ اپنے ساتھیوں سے آگے پیچھے ہو گیا تو پیچھے ہٹ کر اپنے ساتھیوں سے جام ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں اگلی آیت اللہ اکبر کبھی اور, اور روحانیت اور قرب الہی کا کلائمکس وہ بیان ہو رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کھڑے ہوئے تم نے محنت کی تم نے نہیں کی اللہ کہتا ہے میں نے کی اللہ اکبر فلم تخت کن اللہ قتل قتل ہی کیا اللہ نے قتل کیا ہے انہیں اللہ اکبر وما رمیت رمیت اللہ اور اینبی مٹھی آپ نے تھوڑے ہی پھینکی وہ تو اللہ نے پھینکی اللہ اکبر ایک وقت ہے حضور نے مٹی دی اور پھونک ماری اور فرما شاہ وجو چہروں کو بگاڑ دے اللہ نے مٹی کفار کی آنکھوں میں گئی بھگدر مچھی قتل کیا کہ بعد میں حضور سے کہا یار وہ قتل, ہوا وہ قتل ہوا کس نے کیا کہ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے لیکن صحابہ موجود تو ہے نا آٹھ تلواریں ہیں تو صحیح کسی کے بعد لکڑی کسی کے پاس ڈنڈی ہیں تو صحیح اللہ کہتے نہیں کیا اللہ نے قتل کیا حضور کھڑے تو ہے نا میدان میں مٹی آپ نے نہیں پھینکی اللہ کہتے میں نے پھینکی کیا مطلب تم اس کے دین کے دین کھڑے ہوئے اس کی راہ میں کھڑے ہوئے اس سارے عمل کو اللہ کہتے تم نہیں کر رہے ہو میں کر رہا ہوں مجھے بتائیے اس اوپر کیا قرب الہی ہوگا بندہ عمل کر رہا ہے اور اللہ فرماتا تو نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں آج بھی میدان تو سجا ہے ہم کس کیمپ میں کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے تفصیل آگے آتی رہے گی ان شاء اللہ اور تاکہ اللہ و تعالی امدگی کے ساتھ ایمان پر احسان فرمائے وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ کافروں کی چال کو ناکام کر دینے والا ہے فقط ملفت اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو فیصلہ تو تمہارے پاس آ چکا ابو جہل تک نے کہا تھا اللہ اکبر سنیے وہ بھی دعائیں کر رہا تھا اللہ اس سے تو آ کر بھائی کو بھائی سے جدا کر دے تو فیصلہ ہی کر دے اچھا بات تو صحیح ہے بدر میں کیا ہوا ہے باپ ایک طرف بیٹا دوسری طرف مامو ایک طرف بھانجا دوسری طرف مصعب ایک طرف بھائی دوسری طرف کزن ایک طرف دوسرا کزن دوسری طرف ڈئر ہوا ہے وہاں پر صحیح تو کہہ رہے لیکن اللہ کہتا ہے لے فتح تو آ فیصلہ تو آ نظر من حارث نے کہا تھا ذکر آئندہ کے نیچے آیا اللہ جو ظالم ہے اس کو پتھر برسا دے ہلاک کر دے برباد اللہ کہتا ہے لو فیصلہ آ گئے وہ ان تنف ہوا خیر الحم اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان ت اور تم یہ کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے اللہ حکبت تم اگر پھر کفر پر آؤ گے پھر ڈٹو گے حق کے مقابلے میں پھر ہم تمہارے ساتھ ایسے ہی کریں گے پھر تمہارا معاملہ جو ہے وہ چکایا جائے گا ولن تکنیات اور تمہارا یہ جتھا تمہاری جماعت تمہیں کچھ کام نہ آئے گی خواہ اس کی کسرت کیوں نہ ہو وہ ان بے شک اللہ سبحان و وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے دعا کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ تراوی ادا کریں گے یا اللہ ہم سب کی نفرت فرما ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی ہمارے رشتے داروں کی ہمارے اصحاب کی ہمارے دوستوں کی ہمارے ساتھیوں کی ہمارے اساتذہ کی تمام مسلمانوں کی مفرت فرما جو ایام جو راتیں باقی ہیں اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما اللہ قرآن حکیم کی مجالس ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے اللہ ہمارے تمام مرحمین کی مغفرت فرما اللہ ہمارے تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی نصیب فرما اللہ ہماری جو مشکلات پریشانی اللہ اپنے فضل و کرم سے دور کر دے اللہ ہم سب کو اپنا ہی محتاج بنا اور محتاجوں کی محتاجی سے ہم سب کے حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اے اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ تو نے اس عارضی زندگی میں ہمیں جمع کر دیا اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرما دے اللہ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما اے اللہ اپنا دیدار فرما ما ما ربنا في اللہ اپ دار نسی فرما اللہ اپن دیدار نصی فرما ربن عطین حسن وفیل آخرتی حسن وقین آزنار صلی اللہ علیہ ال برحمتک یا وبین الرحم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ <تصفح> <تصفح> <ألم> <الله> ملو کے لو بلاک فیل يُ وَبَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ